بسم اللہ سلط وسلام علی کا رسول اللہ علی بکیا حبیب اللہ علی قیا نبی والسلام علی شابقیا نور اللہ معجم اوسط جلد ایک صفح دو سو گیارہ حدیث نمبر دو سو اکہتر ٹو سیون ون مولا مشکل کشا سید الاولیاء حسن و حسین کے بابا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و ماہ محرم الحرام میں ہم بالخصوص اہل بیتے اتہار کی یاد کرتے ہیں الحمد اسی سلسلے میں میں تو پنج تن کا غلام سلسلے میں حاضری آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج آپ کو سلام رضا کے وہ شعار پیش کیے جائیں گے جس میں اعلی حضرت نے پنتن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اعلی حضرت صحابہ کے بہت عاشق تھے بہت بڑے عاشق کے رسول جو عاشق کے رسول ہوگا وہ صحابہ کا بھی عاشق ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے گا ان کے وطن سے ان کے محلے سے ان کے گھر سے ان کے آب و اجداز سے ان کی اولاد سے ان کے مشن سے ان کے ارشادات سے ان کی امت سے سب سے محبت کرے گا تو صحابہ و اہل بیٹھ کے اعلی حضرت بڑے عاشق تھے یہاں تک کہ سیدوں کوئی چیز تقسیم کرتے سیدوں کو دگنا حصہ دیتے تھے اعلی حضرت کو پتہ چل گیا کہ ایک خادم بچہ جو وہ سید ہے تو ان سے خدمت نہیں لیتے تھے بہت سیدوں سے شفقت اور احترام کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کسی سید کو سزا دے تو یہ ذہن بنائے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے وہ میں دھو رہا ہوں لاہ اکبر تو اعلیٰ حضرت نے سلام رضا میں جو اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہے آئیے اس میں سے کچھ اشعار سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی ان کے مولا کی ان پر کروڑوں دود ان کے اصحاب <سلام> حضرت عمل عمل اللہ حضرت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑوں سلام اور کروڑوں درود ہوں اور آکال سلاۃ اسلام کے صحابہ کرام اور آپ کے جو آل اولاد اہل بیت ہیں ان پر بھی لاکھوں سلام ہوں اور یاد رکھیے جب بارگاہ رسالت میں ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں اردو میں پیش کریں عربی میں پیش کریں ہندی میں پیش کریں سندھی میں پیش کریں ڈچ میں پیش کریں انگلش میں فرینچ میں دنیا کی کسی زبان میں تو یہ جائے ہی درست ہے کوئی عرض نہیں اور اگر ہم کہیں کہ لاکھوں درود لاکھوں سلام تو لاکھوں اور کروڑوں درود کا ہی سلام ملے گا انشاءاللہ عزوجل آپ لاکھوں سلام جان رحمت پہ لاکھوں سلام عکالی سلاط اسلام کے جو اہل بیٹ ہیں آل اولاد ہے یہ کیا ہیں یہ مقدس کلام کے ٹکڑے ہیں ماہر رسالت کے ٹکڑے ہیں باغ نبوت کی کلیاں ہیں تو اکالی صلات و سلام کے اہل و عیال پر لاکھوں سلام چمنستان رسالت کے پھول پھل پاک پانی سے اگے تو اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام وہ باغ جو بڑا شرافت والا ہے بزرگی والا ہے اس پر بھی لاکھوں سلام ہو وہ گلشن نبوت کا بے عیب خلقت و طبیعت والا باغ اس پر لاکھوں سلام ہوں سبحان اللہ اہل بیت اطہار کی شان دیکھیے اے آشیقان رسول اے آشیقان صحاباؤ اہل بیت کہ ان کی جو پیدائش ہے ان کی جو تخلیق ہے یہ میرے اکالی صلات و اسلام کے مقدس خون سے ہے سبحان اللہ اور یہ حرص و تمام نزش سے پاک لوگ ہیں سبحان اللہ الا حضرت نے اس کو یوں بیان کیا خون خیر الرسل سے بت فت پہ لاکھوں سلامتوں سلام خاتون جنت سیدہ فاطمت و رضی اللہ تعالی نہا کا ذکر ہو رہا ہے سلام رضا میں کہ جو خاتون جنت میرے اکالی سلا تو اسلام کی جگر کے ٹکڑے آپ اس حجلا آرا پالکی سوارنے والی پر لاکھوں سلام یعنی جس نے پرہیز گاڑی کی پالکی کو سوار دیا اسمت اور عفت کو مقام حاصل ہو گیا کس وجہ سے کہ اسے خاتون جنت سے نسبت حاصل ہو گئی کیا شان ہے سبحان اللہ جس کا آچل ندی کا شہزادی خاتون جنت ام حسن رضی اللہ تعالی عا کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے کہ ان کا آنچل چاند اور سورج نے نہیں دیکھا آپ کی پاکیزہ اور تہارت والی چادر پر لاکھوں سلام ہوں اللہ خاتون جنت رضی اللہ تعلح کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے آپ کی کتنی اعلی شان ہے کہ میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو اسے ناراض کرتا ہے اس نے مجھے ناراض کیا یہ بخاری شریف کے حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا تو اعلی حضرت نے اسی کو نظم کیا اس بطولے جگر پارا اے سبحان اللہ اور اللہ تعالی نے آپ کو تمام جہانوں کی خواتین کی سربراہی عطا فرمائی خاتون جنت کی شان و عظمت کے کیا کہنے آپ کی شان و عظمت یہ ہے سبحان اللہ قیامت کے دن ہوگا اہل عرش میں سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے اہل محشر تمام سر جھکاؤ آنکھیں نیچی کر لو کہ محمد کی شہزادی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ پل سرا سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ یعنی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہزار جنتی روروں کے جرمٹ میں بجلی کی طرح تیز رفتاری سے پل سراج سے گزر جائیں گی اور آپ تربیت کس کی تھی اللہ کے محبوب کی آپ کی یہ خواہش تھی کہ میری میت پر بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور آپ نے یہی وسیعت کی رات کو آپ کی تدفین کی گئی اور آپ کی میت کو بھی میت کی چار پائی کو اس طرح تیار کیا گیا کہ اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے اب جو خاتون جنت کی چاہنے والی اسلامی بہنیں وہ غور کریں آقا کی شہزادی تو ایسا پردہ کریں اور یہ بن کے بازار کی زینت بنے استغفر اللہ عورت بازار کی نہیں گھر کی زینت ہے یہ گھر کی رونق ہے بازار کی رونق نہیں ہے بازار کو تو شیطان کی جگہ کہا گیا تو عورت کو تو گھر میں رہنا چاہیے عورت کن کن شرائط کے ساتھ گھر سے نکل سکتی ہے پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر اللہ سنت نے تفصیل لکھا ہے اور نکلے تو کیسا اس کا لباس ہونا چاہیے اس کا پردہ کیسا ہونا چاہیے اللہ خاتون جنت سے سچی محبت عطا فرما دے اعلی حضرت خاتون جنت کی مزید شان بیان کرتے ہیں اور اس پر جو تزمین بھی لکھی گئی ہے وہ بھی میں پڑھتا ہوں جن کا نام میں موبارک ہے بی فیم آپ سچی اور نیک روزے رکھنے والی صبر کرنے والی صاف دل والی پارسائی اپنانے والی اور نیک اچھی عادات والی اور شکر گزار ہیں سرحان اللہ آب سا جی دا آپ آپ زہد دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والی ہیں آپ ساجیدہ ہیں رب کے حضور کسرت سے سجدے کرنے والی ہیں آپ ذاکرہ ہیں اللہ تبارہ کا واتر کا کثرت سے ذکر کرنے والی ہیں اور اللہ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ خاتون جنت میں سلام پیش کرتے ہیں سیدہ آقا کی شہزادی سیدہ ہیں یعنی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ ہیں ظاہرہ تر و تازہ پھول روشن کلی آپ ہیں طیبہ پاک باز آپ ہیں طاہرہ طہارت والی اور آپ ہیں جان احمد کی راحت سلحان اللہ طرح اکالی سلا تو سلام کی ان سے راحت سبحان اللہ کیا شان خاتون جنت کی اللہ تبارا و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے کے ہماری بے حساب مغفرت ہو خاتون جنت رضی اللہ تعالی کہ شان و عظمت کے کیا کہنے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ تم حضور سے میری والدہ نے پوچھا تم کب سے حضور کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے میں نے ارض کی تو والدہ ناراض ہوں سلفور آپ کے بارگاہ میں پہنچ کر نماز مغرب آپ کی ابتدا میں ارض کرنے اور اپنے لیے دعا کی درخواست کرنے کا حکم دیا حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کی میں مغرب کی نماز پڑھی مغرب کے بعد نماز ہی میں مشغول رہے ہمارے اکالی سلاط اسلام یہاں تک ایشا ہو گئی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پیارے اکالی سلاط اسلام کا شان اقدس کی طرف چلے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعلن فرماتے میں بھی ساتھ ہو لیا تو اکالی سلاط اسلام نے چلنے کی آہٹ محسوس کی تو میری طرف توجہ فرمائی فرمایا کون حزیفہ عرض کی جی حضر میں حزیفم حزیفہ کیا معاملہ ہے اور خود ہی فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخش دے یعنی انہوں نے عرض نہیں کیا تھا اکالی سلاد اسلام نے خود ہی عرض بھی معلوم کر لی اور دعا سے بھی نواز دیا جو خواہش تھی وہ بھی پوری کر دی اور پھر فرمایا یہ ایک سرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا آج میرے رب کا سلام اور پیام لے کر آیا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں سبحان اللہ زائرہ طیبہ طاہرہ جان آد کی راہ مبارک و تعالیٰ پنچن پاک پر اپنی خصوصی رحمت نادل فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو پنچن پاک سے مراد کیا ہے مولا مشکل پشا کر رحم اللہ تعالیٰ وضاء الکریم خاتون جنت حسن حسین اور میرے اکالی علی و والسلام یہ پنچن پاک سے مراد ہے آمین بجاہ النبی بجا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم